الحمب من شعیّت ونرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین الرحمن الرحیم وسلۃۃ وََسلامع سید المبیا اِب المرسليم امام المدين خوت منبى سيد نو مولان محمد عليى و اصحابى اجمعى ایک دو روز میں انشاء رمضان شریف شروع ہو رہا ہے اس ليے آج ہم اپنی گفتگو میں رمضان کے روزے اور ان کے فضائل کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں سب سے پہلے تو سورا البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوا کی راہ اختیار کرو یہ روزے گنتی کے چند ایام ہیں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ اور جنہیں روزے رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے مشقت سے مراد جیسے کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے یا کوئی اور شرعی طور پہ قابل قبول عذر ہو تو وہ بطور فدیہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلاتے اور جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر وہ علم رکھتا ہو تو یہاں پہ ہمیں روزے کی فرضیت کے حوالے سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا ہر حالت میں فرض ہے اگر کوئی عذر ہے اور وہ ایسا عذر ہے کہ جس میں بعد میں بھی روزہ رکھنا مشکل ہو تو ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ فطیہ دے سکتا ہے ورنہ مناسب یہی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ سکے تو رکھے کیونکہ اس میں پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص قسم کی برکات ہے عبداللہ ابن امر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں اور روزہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات سے رو کے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات سونے سے رو کے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی پھر حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزہ ڈھال ہے بس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بے حودا باتیں نہ کرے شور و غل نہ کرے اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دے کہ میں تو روزہ دار ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کے منہ کی بھو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ باقی ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور ایک جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا کیونکہ وہاں پہ جب جزا سامنے آئے گی تو اصل معاملہ تو تب کھلے گا اور اس کو پتا چلے گا کہ میں نے یہ جو روزہ رکھا ہے اس کی کتنی بڑی جزا اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے تو خوشی کا اس کا کیا, کیا عالم ہوگا کیا انداز ہوگا پھر ابو حریر اللہ تعالیٰ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطانوں کو چکڑ دیا جاتا ہے سہل بن سات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اس سے روزے دار لوگ ہی داخل ہوں گے کوئی دوسرا ان کے علاوہ داخل نہیں ہو سکے گا آواز دی جائے گی روزے دار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا سہری کھانے اور افطار کے حوالے سے کچھ احدیث مبارکہ بھی ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ شہری جو ہے وہ نہیں کرتے یا افطار کے معاملے میں تھوڑی سی کوتا ہی کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے عبداللہ بن نقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سہری کھانے والوں پر نازل کرتا ہے اور کھانا کھانا بھی بائی سے برکت ہے اور کھانا کھانے کے نتیجے میں بھی فرشتوں کی دعا حاصل ہو رہی ہے پھر افطار کی باری آئی تو افطار کے معاملے میں سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزے کی رات میں بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے پس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ملا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو طلب کرو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہو جائے یہ وہ سحر کا وقت ہے اس کی نشانی جو قرآن مجید میں آئی وہ یہ آئی اور ایک اس میں روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا شروع میں غلط فہمی میں کہ ایک کالی ڈوری رکھ لی اور ایک سفید ڈوری رکھ لی کہ جب تک دونوں میں فرق واضح نہیں ہوگا تب تک میں کھا سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب افق پہ جو روشنی ہے وہاں کی جو کالی ڈوری اور سفید ڈوری ہے پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور جب تو مسجد میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں کے پاس مت جاؤ یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوا کی راہ اختیار کریں سہل بن اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کریں گے بغیر کسی وجہ کے افطار کا وقت ہو گیا ہو تو اس کو لٹکانا اس کو دیر کرنا اس میں یہ مناسب نہیں ہے ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گیا اور ہم نے عرض کیا یا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں رضوان اللہ تعالیٰ اجمائین دو شخص ایسے ہیں ان میں سے ایک افطار اور نماز ادا کرنے میں جلدی کرتا ہے جب کہ دوسرا افطار تاخیر سے کرتا ہے اور نماز بھی تاخیر سے پڑھتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ان میں سے کون ہے جو افطار اور نماز میں جلدی کرتا ہے تو ہم نے بتایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسا ہی کیا کرتے تھے افطار جیسے ہی وقت آ جائے فوراً کیا جائے اور اس کے بعد جلد سے جلد نماز ادا کی جائے زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کراتا ہے اسے اس کے برابر ثواب ملتا ہے جبکہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی چونکہ رمضان شریف میں فوری بعد عید الفطر رہے اور عید الفطر کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر ہے اور اس کے علاوہ رمضان شریف میں صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے مسکینوں کی شکم سیری کے لیے مقرر فرمایا ہے لہذا جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیتا ہے اس کی طرف سے یہ بطور صدقہ قابل قبول ہے اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرتا ہے وہ اس کی طرف سے پھر خیرات ہے یعنی اس کو صدقہ فطر شمار نہیں کیا جائے گا وہ پھر خیرات ہے فقی نقطہ نظر سے اس میں جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ عید سے پہلے کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ عید کی نماز پڑھتے ہوئے گئے تو باہر پتہ چلے مسجد کے باہر ایک کتار لگی ہوئی ہے اور لوگ صدقہ فطر جو ہے وہاں پہ ادا کر رہے ہیں بہت مناسب ہے کہ چند دن پہلے یہ کام ہو جائے تاکہ اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے جس کے وہ صدقہ فطر کام آ سکے بھلے وہ اس کے گھر میں راشن کے لیے کام آئے بھلے بچوں کے عید کے کپڑوں یا کسی اور معاملے میں کام آئے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا گوکہ نقطۂ نظر سے جو نماز سے پہلے دے رہے ہیں وہ بھی درست ہے غلط نہیں ہے مستحق افراد تک ذرا چند دن پہلے پہنچ جاتا تو اس کا زیادہ فائدہ تھا ہر سال رمضان شریف جب آتا ہے تو ہر مکتبہ فکر کے جو بڑے کابرین ہیں ساری دنیا میں پاکستان میں بھی اسی طریقے سے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور صدقہ فطر کتنا ہونا چاہیے اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں تین چار پیمانے رکھے جاتے ہیں گندم کے لحاظ سے خجور کے لحاظ سے جو کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ جس میں گندم کے لحاظ سے جو پیمانہ ہے وہ سب سے کم ہے اب ہم ایک اور زیادتی کرتے ہیں ایک شخص جو فرض کریں کہ دس ہزار کماتا ہے وہ بھی اگر گندم کے لحاظ سے دے رہا ہے اور ایک بندہ جو لاکھ کماتا ہے وہ بھی اگر گندم کے لحاظ سے دے رہا ہے ایک بندہ کروڑ کماتا ہے وہ بھی گندم کے لحاظ سے دے رہا ہے تو یہ مناسب نہیں گو کہ شرعی طور پہ آپ کا فیل جو ہے وہ قابل قبول ہے لیکن آپ خود سوچئے جو زیادہ کماتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے جو کم کماتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ پیمانہ اپنا جو ہے وہ چنے اگر اس کی حیثیت کھجور کے یا کشمش کے جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہے تو اس کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کریں پچھلے سال ہمیں یاد پڑتا ہے کہ غالباً وہ فی بندہ غالباً سو ایک سو کچھ کے قریب تھا ایک سو بیس یا ایک سو پچیس کے قریب اب اس دفعہ کا بھی ظاہر ہے کہ ایک دو روز میں انشاءاللہ جس بھی مکتبہ فکر سے کسی کا تعلق ہو اپنے اکابرین نے انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق بہتر ہے کہ وہ تھوڑی سی تحقیق کرے اور پھر اپنی حیثیت کے مطابق پیمانہ چنے اور اگر کسی بڑے پیمانے پہ نہیں آتا تو دو پیمانوں کے بیچ کی رقم بھی ادا کی جا سکتی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں یہ ہماری نماز تراوی ہے اب یہ ٹھیک ہے کہ نماز تراوی میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کوئی آٹھ کے چکر میں ہیں کوئی بیس کے چکر میں ہیں اگر تاریخ میں دیکھیں تو تاریخ میں آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کے علم نہیں ہوگا مدینہ منورہ میں اکتالیس تراویح بھی ہوتی رہی ہے چھتیس تراوی بھی ہوتی رہی ہے فقہا ہمارے ہاں چار بڑے فقہا ہیں امام ابو حلیف رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمب ال رحمۃ اللہ علیہ چار بڑے ہمارے ائمہ ہیں اہل سنول والجماعت کے اس میں جو مالکی حضرات ہیں یہ چھتیس اور اکتالیس تراویح بھی مسجد میں کرتے رہے ہیں مدینہ منورہ میں کرتے رہے ہیں. ہم بیس کے قائل ہیں الحمدللہ اس میں ہم بیس پر قائم ہیں ہم بیس تراویح پڑھتے ہیں کوشش کیجئے کہ تراویح ضرور پڑھیں تراوی پڑھنے میں بھی ایک ہم بڑی غلطی کرتے ہیں یہ نہ کریں کہ فلاں مسجد میں جلدی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پڑھ لیتا ہوں بیس پوری پڑھنی ہے لیکن وہاں پڑھنی ہے جہاں بہت تیز تیز پڑھائی جاتی ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے ہمیں خود اتفاق ہوا ہے ایسی مساجد دیکھنے کا کہ جہاں پہ تراوی کی قرات اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ترتیل کی حدود توڑ دیتی ہے الفاظ اس کے گم ہو جاتے ہیں آپس کے اندر ایسی قرات غلط ہے قاری حضرات کرتے ہیں تراویح اس طرح کی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تو قاری ہیں ان کو اس بات کا فکری طور پہ پتہ ہوتا ہے اس کے باوجود وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس لیے اس چکر میں نہ پڑھیں کہ یہاں پہ جلد ختم ہو جائے گی اس لیے हैं جگہ چلتے ہیں جہاں مناسب ادائیگی ہو رہی ہے قرآن مجید पढ़ा کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے जा تیز پڑھا جا رہا ہو لیکن اس کی رفتار اتنی تیز نہ ہو کہ اس کے حروف علیحدہ سے پہچانے نہ جا رہے ہوں وہاں پہ آپ تراویح پڑھیے اگر کسی وجہ سے کوئی بیماری کا معاملہ ہے آپ وہاں پہ نہیں زیادہ دیر رک سکتے اور آپ گھر پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید مکمل کرنا تراوی کے اندر لازم نہیں ہے فکی طور پہ مساجد میں ہم کرتے ہیں الحمدللہ تو اگر کسی وجہ سے کوئی عزر ہے جائز عزر ہے کوئی اگر مسجد میں نہیں تراوی کرتا گھر پہ تراوی کرتا ہے تو وہ چھوٹی دو چار سورتوں سے بیچ تراوی کر چیزوں کو آسان اللہ نے بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و نے آسان بنایا ہے ہمارے فکاہا علیہم الرحمٰ نے آسان رکھا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ آسان چیزیں رکھیں ہاں اگر ہمت ہو سکتی ہے ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں کہ صحاب اکرام رحدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نماز ادا کرتے تھے اور ان کی قبر میں اتنی تکلیف ہو جاتی تھی کہ کچھ لوگ اپنے پیچھے لکڑی کا سہارا لگا دیتے تھ اب ہم فکری طور پر اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ کس فقیر نے اس کو قبول کیا ہے اور کس فقیہ نے قبول نہیں کیا ہے یہ روایت بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر تکلیف اٹھائی جا سکتی ہے لیکن ایسی نہ ہو کہ اس کے بعد ایک دن تو کر لیں اور تین دن آنے کے قابل بھی نہ رہیں تو اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے اپنی برداشت کو دیکھتے ہوئے تراوی مسجد میں ادا کریں کسی وجہ سے اللہ نہ کرے مسجد میں ادا نہیں کر سکتے تو گھر پہ کر لیں اپ کو وہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی قران مجید پورا کیسے ہوگا کیونکہ تراوی میں قران مجید سامنے رکھ کے پڑھنا ہمارے ہاں جائز نہیں مانا جاتا اپ نے شاید عرب میں دیکھا ہوگا کچھ جگہوں پہ کہ سامنے قران مجید ایک سٹینڈ رکھا ہوتا اس پہ رکھا ہوتا ہے یا ہاتھ میں موبائل پکڑ کے جو ہے وہ قران مجید دیکھ کے جو ہے وہ تراوی جماعت کرانے والا امام کو پڑھ رہا ہوتا ہے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں اسی ایک آگے ہوتا ہے امام اس کے پیچھے سامنے ہوتے ہیں کئی بار دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ سامنے ہوتے ہیں اس سے کہیں پہ کوتا ہی ہو جائے تو پیچھے سے وہ سامنے نکما دے دے بجائے اس کے کہ اس کے سامنے قرآن مجید کھول کے رکھا جائے تو اگر کسی وجہ سے چائز ازر کی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں تراوی پڑھ سکتے گھر پہ چھوٹی صورتوں کے ساتھ تراوی پڑھ لیں صرف ترتیب کا خیال رکھیں ہمارے ہاں یہ فقری طور پہ ہم لازم خیال کرتے ہیں کہ اگر بعد والی سورہ جو ہے وہ بعد میں پڑھی جانی چاہیے اور پہلی والی سورج جو ہے وہ پہلے پڑھی جائے گھر میں خواتین کو بھی حوصلہ افزائی کی کریں کہ وہ بھی ترابی پڑھیں ماہ رمضان میں لت القدر آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن مقدس جو ہے وہ اسی با رات کو نازد ہوا تھا رمضان شریف کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے رمضان کے روزوں کا مقصد جو ہے بے تحاشہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلا کہ اصل مقصد ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں رمضان کے آخری عشرے میں لیلت القدر کو مقرر فرمایا اور اسی لیے ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اعتقاف کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتقاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلت القدر کو تلاش کرو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وسال مبارک ہو گیا یعنی آخری وقت تک آپ نے کام کیا اور پھر کہتی کہ اس کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا یعنی ان کی وشالِ مبارک کے بعد اعتکاف گھر والوں نے ختم نہیں کر دیا اعتکاف انہوں نے بھی کیا اور الحمدللہ اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے یہاں بھی آج بھی اعتکاف ہوتا ہے ہم اگر کر سکیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے ہمارے یہاں بہت سی ایسی روایات مشہور ہیں جن کے بارے میں آئمہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ جھوٹی ہیں یا بہت زیادہ ریف ہیں اور وہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا شیطانی چکر شروع ہوا ہے کہ وہ چیز جس کو صحیح اور اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا ہم نے اس کو بھی جھوٹ پھیلانے کے لیے استعمال کیا اور اس جھوٹ کے اندر ہم نے دین سے متعلق معاملات جو ہیں اس کی بھی جھوٹی روایتیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں منسوخ کر کے صحابہ سے منسوخ کر کے بزرگان دین سے منسوخ کر کے ہم اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک پیغام ملا ہم آگے بھیج کے ثواب کما رہے ہیں اگر بغیر تحقیق کے ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اور وہ بات جھوٹی نکلتی ہے تو ہم ثواب نہیں کما ہیں ہم اپنے گناہ کمارے ہیں اسی لیے آج ہم نے صرف ان احادیث مبارکہ کو بیان کیا ہے جن کی صحت کے بارے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے ڈبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و دبا کی توفیق عطا فرمائے اذن عطا فرمائے قوت عطا فرمائے صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب ہی اجماعین